اور بے شک ہم نے سلمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا پھر رجول لیا